بلکمری بلکہ انہوں نے قرآن برحق کو جھٹلایا ہے جب ان کے پاس آ گیا ہے پس وہ اس طرح وہ پریشانی میں ہیں مشرقین مکہ نے صرف یہی جرم نہیں کیا کہ انہوں نے باس بادل موت کا انکار کیا بلکہ اس سے بھی بڑا جرم ان کا یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کا انکار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا جن پر قرآن نازل ہوا اور اس معاملے میں وہ نہایت اضطراب میں مبتلا ہیں کسی ایک حال پر ان کو قرار نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ساحر کبھی شاعر اور کبھی قذاب اور مفتری کہتے ہیں اور قرآن کو اقوام گزشتہ کے خیالی قصے بتاتے ہیں انہیں خود معلوم نہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں